وجالنا سیاح فجاجن سوبورن اور ہم نے اس میں بڑے کشادہ راہیں بنا دی ہیں جن وادیاں ہیں پہاڑوں کے درمیان لال لکھو یادور تال لہم یادور تاکہ یہ راہیاب ہو اپنی مندر پر پہنچے وجالنا سما سکفن محفوظ اور ہم نے آسمان کو بنا دیا ہے ایک ایسی چھت جس کی حفاظت کی گئی ہے محفوظ چھت ان آیاتنا ہماری آیات سے کرتے ہیں ایک تو سکفر محفوظ کا ذکر پہلے آ چکا ہے کہ آسمانوں پر جو ستارے ہیں سمائے دنیا پر جس کو نن کو کہ زیدت بھی بنا دیا گیا اس دنیا کے لیے لیکن یہ ہے کہ ان کی حیثیت ہے کہ جہاں پہ یہ میزائل سینٹرز ہیں کہ جہاں سے اگر, اگر یہ جنات جو ہیں شیاتین جن اگر جاتے ہیں اس سے پرے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں سے کچھ غیب کی خبریں لینا چاہتے ہیں تو ان پر میزائل جو ہے وہاں سے داغے جاتے ہیں شہاب الصاق جو آتا ہے لیکن ایک یہ کانسرٹ بھی یہاں ہو سکتا ہے کہ ہمارے اس زمین کے بچ جو اوزون لیئر جو ہے یہ بھی اس کی پروٹیکشن کے لیے ہے اور یہ اوزون لیئر جو ہے یہ پچھن ہو رہی ہے اور اس سے لوگ بڑی کھلبلی بچی ہوئی ہے پوری دنیا میں یہ جو ماحولیات کے جاننے والے ہیں تو سخفر محفوظ پھر خود یہ جو ہمارا جو یہ فضا ہے اور یہ ایٹماسفیئر یہ بھی ہمارے لیے ایک محفوظ شے ہے اس لیے کہ اگر کوئی شے اوپر سے یہاں آتی ہے تو رگڑ جو کھاتی ہے اس فضا کے اندر تو اسے وہ تحلیل ہو جاتی ہے زمین کے اوپر گرنے نہیں پاتی وہیات نام نبی خلق الحرار قبر وہی ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو کلکی اور یہ سب کے سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں تیر رہے ہیں وہ ما جا نے بشرم قبل كَالْخُلْ اور اے نبی آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کے لیے دوام نہیں رکھا کوئی انسان ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں آیا افع مت فم الخالدون تو کیا آپ اگر فوت ہو جائیں گے تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے آخر ابو جہل کو بھی مرنا ہے اور ابو لہب کو بھی مرنا ہے یہ سب مریں گے کل نفس ذائقہ موت تمام زی نفس تمام جانداروں کو موت کا مزہ چکھنا ہے نب لو کم بھی اور اس دنیا کی زندگی میں ہم آزماتے رہتے ہیں تمہیں کبھی شر سے کبھی خیر سے اور شر بھی تمہاری مناسبت سے شر ہے کہ تمہیں برا لگتا ہے تمہارے لیے تکلیف دہ ناگوار شہ خیر وہ جو تمہارے لیے خوشگوار ہے خوش آئند ہے اس سے ہم تمہیں آزماتے رہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ جسے تم شر سمجھ رہے ہو اس میں حقیقت کے اعتبار سے خیر ہو اور جسے تم خیر سمجھ رہے ہو وہ حقیقت کے اعتبار سے شر ہو لیکن پھر بھی تمہارا اپنا تأثر ہے ویلانا ترجم اور ہماری طرف تم سب کو لوٹا دیا جائے گا وزار آ کر کفرو ان یہ تخت و اے نبی جب یہ کافی لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو یہ پھر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں استحزا کرتے ہیں تبصر کر اچھا اچھا, اچھا, اچھا, اچھا یہ ہے وہ صاحب اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے معبود ہمارے انہوں نے نفی کر دی ہے یہ ہے وہ ہاضل ندی کرو علیہ تک کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کی توہین کیا کرتا ہے گستاخی کرتا ہے کیونکہ کوئی حقیقت نہیں جو ذکر کرتا ہے تمہارے عالیہ کا وہ ہم ذکر رحمان کا فرون اور رحمان کے ذکر سے وہ منکر ہیں وہ تو اپنے معبودوں کے ذکر سے خوش ہوتے ہیں اگر رات اور غزہ کی بات کی جائے تو خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تو ان کے دل بدھ جاتے ہیں خلے کل انسان آجل انسان کی خلقت میں اجلت پسندی رکھی گئی ہے یہ نوٹ کر لیجئے کہ انسان کے چونکہ وجود کے دو حصے ہیں ایک حصہ حیوانی حصہ ہے جو زمین سے بنا ہے اس میں کئی خلا ہیں اس میں کئی کمزوریاں ہیں کھولے کل انسان ضعیفہ اس میں ذوق بھی ہے ہو لے کر انسان من عجل، مجلد پسندی جو ہے وہ اس کی فطرت کے اندر ہے اس کی اس کی سرشت کے اندر ہے تو یہ سارے خلا موجود ہیں لیکن یہ کہ جو اس کا دوسرا پہلو ہے روحانی وجود وہ بہت بلند ہے اور یہی اصل میں ہے جو صورت التین میں بات سامنے آئے گی لقت خلق مند انسان افی آثر تقویم سمرہ اسفل صاف اصل انسان تو وہ روح تھی جو پیدا کی گئی اول مرہ وہ آثر تقویم میں پیدا کی گئی ہے وہ تو سے پیدا کی گئی ہے لیکن یہ کہ پھر اس روح کو کہاں ڈال کر رکھا گیا اس جسم کے اندر جو اس زمین سے پیدا ہوا ہے اور اس کے اندر جو ہے بہت سے اس کے اندر کمیاں ہیں کمزوریاں ہیں احتیاطیں ہیں اس کے اندر جو ہے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اجلت جو ہے یہ اس کے اندر گویا کہ اس کے سرشت کے اندر موجود ہے سوری کم آیا فلاسپ میں اپنی نشانیاں دکھا دوں گا گھبراؤ نہیں لیکن یہ کہ جلدی مت مچاؤ ہمارے جو عذاب کی خبریں ہیں کہ آجب کیا وہ پورا ہوا چاہتی ہوں بھائی قلون متاحت العادن ساز یقینوں کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ پورا کب یہ اگاب آئے گا کب یہ نشانی دکھاؤ گے اگر تم سے ہو لو عالم الزین کفر کاش کے انہیں معلوم ہوتا ہے ان کافروں کو کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ اپنے چہروں کو بچا نہ سکیں گے آگ سے ولا سے کو ولا کی کی وہ تو وہ انہیں مببوط کر دے گی ان کا ان کے ہوش کھو دے گی یہ وہی لفظ وحیت الرزی کفر جو نمرود کے بارے میں آیا تھا فتح انہیں مببوط کر دے گی فلاں استط رد پھر وہ اس مصیبت کو یا اس قیامت کو یا اس اداب کو نہ تو استقاعت رکھیں گے اسے لوٹا دینے کی کہ ولاحم جم ضرور نہ انہیں کوئی مہلک ملے گی ولا من قبل کا اے نبی آج سے آج سے پہلے جو نسور آئے ہیں ان کا بھی استحصال ہوا ہے برداشت کیجیے صبر کیجیے اپنا فرض ادا کرتے رہیے فہاف کا بل دینا سقرومن ہم ماں کانوں پھر استاف پڑی وہی چیزیں اور گھیر لیا انہی چیزوں نے ان کو جو کہ استحصال کر رہے تھے جس چیز کا کہ وہ استحصا کیا کرتے تھے وہی عذاب آیا اور پھر یہ کہ وہ نسیحم منشیا کر دیے گئے بول بھائی بل نہ ان سے پوچھئے کون ہو جو تمہاری گہبانی کرتا ہے تمہاری حفاظت کرتا ہے تیسری مرتبہ یہ مضمون آ رہا ہے یہ بھی آیا کہ یہ اسلیہ حافظ اس کی طرف سے محافظ ہیں تمہارے حفاظت کرنے والے یہاں پھر فرمایا کون تمہاری نگربانی کر رہا بل الرحمان رحمان کی جانب سے اللہ کی طرف سے تمہارے باڈی گارڈ ہیں بل ہم عن ذکر رب ہی موردون اس کے باوجود وہ لوگ اپنے رب کے ذکر اور اس کی یاد سے اور اس کی نصیحت سے اراض کرتے ہیں ام لحم علیہ تم تم لمند کیا ان کے آلیہ ہیں جو روک رہے ہیں ان کو جن کی حفاظت کر رہے ہیں ہمارے سیوا ناجست نسر عالم حسین جن کو یہ آلحہ بنائے بیٹھے ہیں وہ تو اپنی نصرت پر بھی قادر نہیں ہے اپنے اپنی مدد نہیں کر سکتے ولاح ملا یو اور نہ ہی ہمارے مقابلے میں ان کی مساحبت اور ان کی دوستی کسی بھی کام آئے گی بل متانا ہا لیکن ہم نے ان کو اور ان کے آبا کو ساز و اجداد کو سازو سامان دیا دنیاوی نعمتیں دے دی باغات دے دیے محل دے دیے ہٹا تال علیہ رہے عمر یہاں تک کہ جب ایک مدت ان پر گزر گئی معلوم ہوا کہ وہ سمجھے یہ تو ہماری چیزیں ہیں ہی اور وہ اس کے اندر مگن ہو گئے اور فرح اور فخور ہو گئے اف اللہ نات الر کو سہاطرافیا یہ مضمون پہلے آ چکا تھا کیونکہ اسلام پھیل رہا تھا مکے کے ارد گرد بھی لوگ جو ہیں مختلف قبائل جو تھے کوئی کہیں سے آ کوئی کہیں سے آ گیا یہ مان لے آیا تو گویا کہ یہ مکے والوں کا ایک گھراؤ جو ہے باہر سے بھی ہو رہا تھا ایک تو اندر سے محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھ ہی جو دعوت دے رہے تھے اور ایک یہ کہ ارد گرد جو قبائل تھے جو اسلام تک کی روشنی ان میں پھیل رہی تھی تو گویا کہ قدر سے بھی گھراؤ ہو رہا ہے اور وہ گھراؤ تنگ ہوتا چلا رہا ہے افلائی ناطل الرن کو سہاگ میں نقراف رہا کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم لیے آ رہے ہیں زمین کو ان کے اوپر تنگ کرتے ہوئے کم کرتے ہوئے تاروں اطراف سے افاہم الغالب ان تو کیا ان کا خیال ہے وہ غالب آ جائیں گے وہ جیت جائیں گے بول انما کہہ دیجیے نبی میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں وہی کے ذریعے سے جو بھی وہی میرے پاس آئی ہے بلا یس ماسم الدوا راما ضرور اور ظاہر بات ہے کہ جو بہرے ہوتے ہیں وہ کسی پکار کو نہیں سنتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے فرض کیجئے کوئی چلا جا رہا ہے بہرا اور اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا اور آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تمہارے پیچھے یہ شیر آ رہا ہے لیکن اسے تو سنائی نہیں دے رہا لہٰذا وہ اس خطرے سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکے گا اذا ما ضرور جبکہ اس کو ڈرایا جا رہا ہو خبردار کیا جا رہا ہو و لائن نفت عذاب رب دے اور اگر کہیں ان کو تیرے رب کے عذاب کا ایک بھبکا بھی لگ جائے ایک مرتبہ بھی ذرا سی اس کی ایک بھبکا جو ہے ان کو چھو جائے تو یہی جو بڑے اکڑ اکڑ کر باتیں کر رہے ہیں اور تنظ کر رہے ہیں اور اشتہار کر رہے ہیں ان چیخ اٹھیں گے آئے ہماری شامت ہم ہی ظالم تھے وہ رضاء المواسد الس طرح یوم القیامہ اور ہم تو قیامت کے دن ترازویں جو ہے ابن و انصاف کی ترازوئیں لا کر رکھ دیں گے فلا و نفس نفس یا کسی جان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا وہ انقان اسقال حبت خرد حتنا بےحا اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا ہم اسے لے آئیں گے وہ کفا بینا حاصمین اور ہمارے لیے ہمارا اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہے ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے ہم خود حساب لینے کے لیے کافی ہیں وَلَقَدْ لکت آتے نا الْفُرْقَانَ و ہارون الفرقان اور ہم نے موسا کو اور ہارون کو الفرقان دیا تھا کتاب دی تھی اور وسیان روشنی دی تھی وَذِكْرًا اور نصیحت دی تھی نلمتقین ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کا تقوا رکھتے ہوں اللہ دزینہ یکشا نرم جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں غیب میں ہونے کے باوجود وہ من سات مش اور وہ قیامت سے بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں نردہ کرسا رہتے ہیں کہ وہ وقت آنے والا ہے وہ بھری آئے گی وہ ہزا ذکر مبارکن ہو اور یہ ذکر ہے پہلے ہم نے تورات دیا تھا موسا اور ہارون کو تورات دی تھی اس میں ذکر بھی تھا اس میں فرقان بھی تھی اس میں ضیاء بھی تھا ہاضا ذکر مبارک النزل ہو اور اب یہ ذکر ہے بہت بابر کر جو ہم نے نازل فرمایا ہے اف ان تم لہو من کر انکار کر رہے ہو ولکت عاتینا ابراہیم اور قبل اور اس سے بھی پہلے حضرت موسا سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو یہ ہدایت اور سعادت کی راہ دکھائی تھی وکل نہ بھی عالمی اور ہم اس کی پوری طریقے سے خبر رکھتے تھے اس کال عل ابھی ہے اب یہاں بڑا عملی کے ساتھ یہ بیان آ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ ماجرا جو ان کی قوم کے ساتھ ہوا وہ اس کال علیہ ابھی ہے اور یاد کروں جب کہ انہوں نے کہا تھا اپنے والد سے وہ قوم ہی اور اپنی قوم سے میں حاضر تماسر الزین تم لہا آ یہ کیا یہ مورتیاں ہیں جن کو کہ آپ بیٹھ کر اور دھیان کرتے ہیں اعتقاف کرتے ہیں ان کے سامنے بیٹھ کر جو ہے باقاعدہ کالو وجد نہ آبا نہ لہا کا کہ ہم نے پایا اپنے آبا و اجداد کو کہ وہ ان کی عبادت اسی طور سے کیا کرتے تھے جیسے ہم کرتے ہیں کال کن تم انتم و اباؤ کم فی دعلی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ڈنکے کی چوٹ اور دو ٹوک الفاظ میں یقیناً آپ سب لوگ بھی اور آپ کے آب اجداد بھی وہ کھلی گمراہی کے اندر گمتلا تھے قالوا جیتنا بالحق حق من امن انہوں نے کہا ابراہیم تو یہ واقعی تم کوئی قطعی بات کہہ رہے ہو حق کہہ رہے ہو کوئی تمہارے پاس علم آیا ہے تم سنجیدہ ہوئی اس بات کے اندر جو کہہ رہے ہو یا ایسے کھیل کود کر رہے ہو ایسے کوئی تھوڑا سا شغل کر رہے ہوا من, من بر رب کم رب السلام دل ربی فتح کا نہیں واقعہ یہی ہے کہ تمہارا رب جو ہے وہ آسمان اور زمین کا رب ہے جس نے کہ انہیں پیدا کیا وہ شاہدین اور میں اس کے اوپر گواہ ہوں علا وجل قل صبیری اللہ وزل بصیرت بول آج ہی یہ میں کوئی اوپری سی بات نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ سوچی سمجھی بات کہہ رہا ہوں بط اللہ بادان طل مدبرین اور خدا کی قسم میں تمہارے ان بتوں کے ساتھ ایک ترکیب کروں گا ایک چال چلوں گا لاقیدن اسنا بادان طول مدمرین جب کہ تم چلے جاؤ گے پیٹھ موڑ کر تو جیسے کہ ہندوؤں میں بھی ہوتا ہے کوئی جنم کا میلہ ہوتا ہے تو کوئی ایسا ان کا میلہ تھا کہ جس میں کوئی جا کر باہر انہوں نے کھلے میدان میں پوجا کرنی تھی پورا شہر خالی ہو گیا کوئی نہیں رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اتنی سکیم میں تو نہیں جاؤں گا آپ لوگوں کے ساتھ آپ جائیے وہ سب چلے گئے شہر خالی تھا پھر بتخانے میں گھس کر اور تیشہ ایک ہاتھ میں لے کر وہ سارے بت توڑ دیے سوائے ایک بڑے بت کے اس کو خالی چھوڑ دیا سالم فجالحمد تو کر دیا ان کو چورا چورا ٹکڑے ٹکڑے اللہ کبیر اللہ سوائے سے جو بڑا تھا لال لہم اللہ شاید کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں کہ اس سے پوچھیں کہ یہ کیا ہوا کس نے کیا بلکہ یہ کہ اپنا تیشہ بھی کندے کے اوپر رکھ دیا تھا کہ جو آلے واردات ہے وہ بھی اس کے پاس سے برابر ہو رہی ہے اور سرکم ایویڈنس بھی یہ ہے کہ باقی سب کوٹ گئے یہ سالم کھڑا ہے تو اسی نے یہ حرکت کی ہے فضالحم جزاد اللہ کبیر منفا الحاظہ بالحطینہ اب آپ سمجھیے اگر کہیں بنارس میں یا مطرہ میں کہیں اس قسم کا کوئی معاملہ ہو جائے تو کیا قیامت آ جائے گی وہی قیامت آئی ہوگی اس وقت سہر میں وہ جب آئے انہوں نے دیکھا کہ کیا حشر ہوا ہوا ہے ہمارے بتوں کا کالم منفا الحاظہ بالحطینہ کس نے یہ سلوک کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ یقیناً وہ بہت ظالموں میں سے کالو سمے نہ فتح یس کرو ہُم یو کال الحو ابراہیم کا کہ ہم نے سنا تھا ایک نوجوان ابراہیم ہے جو ان کا ذکر کیا کرتا تھا ان کے بارے میں وہ کوئی زبان درازی کیا کرتا تھا کہ ان کی کوئی حقیقت نہیں تم نے کیسے ان کو معبود بنا لیا ہے اس کو اس کو کہا جاتا ہے ابراہیم اس کا نام ابراہیم ہے تو شاید وہی ہے کہ اسی نے یہ کام کیا ہو کالو فاطوب ہی اللہ عی النا صلا اللہ لوگوں نے کہا بلاؤ اس کو پیش کرو لوگوں کے سامنے تاکہ لوگ دیکھیں گواہی دیں کہ کس نے یہ جرم کیا ہے کالو انتہا حاضہ بےآ ابراہیم انہوں نے کہا کہ ابراہیم کیا تم نے ہمارے بابو کی یہ درگت کی ہے یہ کام تم نے کیا ہے کالا بلفالہ کبھی روحم حاضہ اب یہ بھی وہ طوری ایک اندازی جھوٹ نہیں ہے یعنی یہ نہیں کہ وہ بھی یہ نہیں سمجھ رہے کہ میرے کہنے کو یہ سمجھ لیں گے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس نے کیا ہے بلکہ انہیں صرف مجبور کرنا تھا آمادہ کرنا تھا کہ اپنے گریبانوں میں جھانکے اترا کالا بلفالہ کبھی روح ماضا اس بڑے نے کیا ہوگا فصل روم ان قانوے کو تو پوچھ لو ان سے اگر یہ بات کرتے ہیں تو فرجا فقل تو پھر وہ سرنگ ہو گئے انہوں نے اپنی طرف اپنے اندر ہی اندر, اندر سوچا اور سوچا واقعی بات تو ابراہیم کہ ٹھیک ہے تم ظالم ہو تم غلط کر رہے ہو تم نے انہیں معبود سمجھا ہوا تھا ان کا حال یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکے یہ بول نہیں سکتے یا بتا نہیں سکتے کس نے ان کے ساتھ یہ کیا ہے سمب لیکن پھر وہ اپنے سروپر کے اوندے کر دیے گئے ایک دل میں ایک دفعہ خیال تو آیا کہ یہ ابراہیم کی بات ٹھیک ہے ہم غلط ہیں لیکن پھر وہ حمیت جاہلی ہمارا نظام ہماری تہذیب ہمارا تمدُن ہمارے آباؤ و اجلاس کا طریقہ پھر وہ اوے ہو گئے لقد علن تما تقول ابراہیم کیا کہہ رہے ہو ہم اس سے کیسے پوچھیں تم جانتے ہو یہ بات نہیں کر سکتے کالا فتح الدن اللہ مالا یلفا حکم شعی ولا ید ابراہیم نے کہا تو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتی ہیں کچھ بھی اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکتی ہے افل لکم بل مات امف ہے تم پر بھی اور جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے چھوڑ کر ان پر بھی افلا تاقل تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے کالو ہر رقیم کنتم فائدین جلا دو اس کو جلا کے راک کر دو ڈالو اسے آگ کے اندر اس ابراہیم کو اور مدد کرو اپنے معبودوں کی انتقام لو اپنے معبودوں کی طرف سے اگر تم کرنے والے ہو بہرحال انہوں نے جو بھی علاؤ جلایا اور حضرت ابراہیم کو ڈالا اللہ نے حکم دیا قلنا یا نارو کو بردن و سلامت اللہ ابراہیم ہم نے حکم دے دیا آگ کو کہہ آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم کے حق میں بس یہاں وہ بات جو میں نے آپ کو کل بھی بتائی تھی کہ یہ جو قاعدہ ہے قانون ہے جو فطرت کا اللہ تعالیٰ اس سے بالاتر ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے جس قانون کو چاہے توڑ دے قانون اس کے بنائے ہوئے ہیں وہ قانون کا پابند نہیں ہے لیکن عام طور پر روز نہیں وہ قانون توڑتا اگر روز روز یہ قانون توڑتے رہتے تو کوئی سائنس ممکن نہ ہوتی کوئی ٹیکنالوجی ممکن نہ ہوتی پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا یہ قوانین جو ہے لاز آف دی نیچر اور یہ لاز آف فزیکل چینج کیمیکل چینج یہ سارے کے سارے جو ہیں بڑے پختہ قوانین ہیں لاکھے بنائے ہوئے ہیں البتہ یہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ یہ اللہ بھی ان کو نہیں توڑ سکتا یہی یہ باقت ہے یہی یہ باقت وہ ہے جو ہمارے ہاں پچھلی سدی سے شروع ہوئی ہے اور سب سید احمد خاں مرحوم نے شروع کی اور یہ کہ ان تمام معجزات کی جو ہے ایسی کو تعبیر کی جس سے وہ نیچرل فنومینا محسوس ہونے لگے یہ دلی سمندر پھٹا وٹا نہیں تھا بلکہ یہ تو مد و جزر کی بات تھی جب جب سمندر جزر پر تھا پیچھے ہٹا ہوا تھا حضرت موسا اپنی قوم کو لے کر نکل گئے جب فرعون آیا تو مد پر آ تو ڈوب گئے ہو گیا اس کے سوا کچھ نہیں لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں در حقیقت اس کے پیچھے کیا عقیدہ ہے کہ یہ اٹل ہیں میں کہوں گا مستقل اٹل نہیں ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے جس قانون کو چاہے توڑ دے اپنے سلامن چلی تھی لیکن ہم نے گھٹے میں کافی طویل عرصے تک میں سوچتا رہا کہ اس میں چال کی بات کون سی تھی اور افسوس یہ ہے کہ مجھے کہیں میری نہیں بات اس کے بعد ادھر منتقل ہوا دین کہ چال یہ تھی ان کا یہ خیال تھا کہ حضرت ابراہیم ابھی تو ٹھیک ہے یہ کھڑے ہوئے ہیں بڑے ڈٹ کر باتیں کر رہے ہیں جب آگ کے علاوہ کے کنارے میں جا کے کھڑے کریں گے تو سب ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے پھر یہ توبہ کر لیں گے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سارا جو ہے ہم کر رہے اس کے ساتھ لیکن یہ کہ یہ بل توبہ کر لے گا جان بچانے کے لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے برس کیا وہ ارادو بھی انہوں نے چاہا اس کے ساتھ ایک چال فجان نہ ہوں لیکن وہی جو ہے خسارے میں رہے اور ناکام ہو گئے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اقل ہے ہوا بارکنا فیح المین اور ہم نے پھر نجات دے دی ان کو بھی اور لوت کو بھی لوت ان کے بھتیجے ہیں حضرت لوت علیہ السلام حضرت ابراہیم پر یہ ایمان لے آئے تھے اور حضرت ابراہیم کے ساتھ ہی پھر انہوں نے ہجرت کی ہے اور یہ یہاں سے عراق سے چل کر پہلے شام گئے ہیں اور شام کے شمالی علاقے میں جانے کے بعد پھر نیچے اترے ہیں اس لیے کہ درمیان میں بڑا زبردست صحرا ہے وہ صحرا تقریباً ناقابل عبور تھا یہ شرکت اردن وغیرہ کا علاقہ جو ہے تو وہ تو یہ سمجھ سمجھیے کہ بڑے مشرقی کنارے عراق کے مشرقی علاقے کی طرف سے ہوتے ہوئے سیدھے اوپر جا کے شام پہنچ گئے اور پھر ذرا نیچے اتر کر فلسطین کے علاقے میں آباد ہوئے لطب اور ہم نے ان کو نجات دے کر اس کو بھی اور لوت کو بھی سرزمین میں پہنچا دیا جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں تمام جہاں والوں کے لیے وہ لہو اصحاق وہ یعقوب و نافیلا ہم نے اسے احاف کا طاف فرمایا اور یاقوب اضافی طور پر مزید انعام یعنی اصحار جیسا بیٹا یعقوب جیسا کو